ألم تروا كيف خلق الله سبع طباقا کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح تہبتہ تح سات آسمان پیدا کیے ہیں نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پر ارض و سماوات اور شمش و قمر کی تخلیق سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ لوگو تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر قبا کے مانند پیدا کیا ہے حسن بصری کا قول ہے کہ اللہ نے سات آسمانوں کو سات زمینوں کے اوپر پیدا کیا ہے ہر دو آسمان اور ہر دو زمین کے درمیان مخلوق ہے اور وہاں اللہ کا حکم نافذ ہے